اور اگر تم ان سے پوچھو عثمان اورزمیں کس نے بنائی تو ضرور کہیں گے اللہ نی تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی تکلیف ٹال دیں گے آو مجھ پر مہر رحم فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی مہر کو روک رکھیں گے تم فرماؤ اللہ مجھے بس ہے بھروسے والے اس پر بھروسہ کریں